ya دیاد رکھو میرے زمارے زمانے سمجھ سکین تر ہمار دشمر کبھی نا سی سمجھ سکینا امار ہمارش پر <مینا> <مینا> <hide> <hide> میں نبی آجی گھر میں ستیہ دل میں گائے چادر